السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ واشد اللّہ شریق اللہ واشد اللہ محمد آبد رسول اللہ وسلم و صحابی وسن بسنت وبا معزز بھائیو آج جو ہمارے درس کا موضوع ہے وہ بہت اہم ہے یہ پوری کتاب بہت اہم ہے لیکن آج کا درس بےحد اہم ہے آج مصری رحمۃ اللہ علیہ نے جو توحید کی قسمیں ہیں ان کو بیان کیا ہے فرماتے ہیں اقسام التوحید توحید توحید کی تین قسمیں ہیں وحیا توحید اللوہیہ توحید الربوبیہ و توحید, توحید الاسماء وصفات یعنی توحید کی تین قسمیں ہیں توحید الوہید توحید الموبیت اور توحید اسما اور صفات یہ توحید کی تین قسمیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کی قسموں میں سب سے پہلے توحید الوحیت کو بیان کیا ہے عام طور پر پہلے توحید الوبیت بیان کی جاتی ہے لیکن مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے ان تینوں توحید میں سب سے جو اہم توحید ہے توحید الوحیت جس کو توحید عبادت بھی کہا جاتا ہے اس کو سب سے پہلے مصنف نے یہاں پر بیان کیا ہے توحید الوحیت کیا ہے الوحیت یہ سے مشتق ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی صرف عبادت کریں توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جاننا ایک ماننا اس کو توحید کہا جاتا ہے اور جب دین میں عقیدے میں شریعت میں توحید لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب کو اکیلا رب مان کر کے اسے اکیلا خالق اور مالک مان کر کے اس کو اکیلا معبود مان کر کے اور اس کے لئے جو نام اور صفات ہیں اللہ رب العالمین کے بے شمار ان تمام نام و صفات میں اس کو اکیلا مان کر کے صرف اس کی عبادت کرنا اور اس کے بعد میں کسی کو نہ شریک کرنا یہ توحید کہلاتا ہے اس کو توحید کہتے ہیں کہ اللہ کو اکیلا ماننا کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کا رب ہے اللہ ہی اکیلا سب کا معبود حقیقی ہے اللہ ہی اکیلا ایسا ہے جس کے سارے بہت سارے نام و صفات ہیں بے شمار اور ان تمام نام و صفات میں اللہ رب الامن اکیلا کو اس کا شریک نہیں ہے نہ اس کے رب ہونے میں کوئی اس کا شریک ہے نہ اس کے معبود حقیقی ہونے میں کوئی شریک ہے نہ اللہ تعالیٰ کے جو نام اور صفات میں کوئی ان کا شریک ہے اس کو توحید کہا جاتا ہے اس تعریف سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ توحید کی تین قسمیں بنتی ہیں توحید الوہیت توحید البیت اور توحید اسما اور صفات یہاں مصنف نے سب سے پہلے توحید الوحیت کو بیان کیا توحید الوحیت کا دوسرا نام توحید عبادت ہے یہ تمام توحید میں سب سے اہم توحید ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ تعالی کی عبادت کرنا عبادت کی تمام قسموں کو اللہ کے لیے خاص کرنا صرف اللہ تعالی کے بات کرنا اس کے بعد میں کسی کو شریک نہ کرنا یہ توحید علوہیت یا توحید عبادت کہا جاتا ہے اس کو یہ سب سے اہم توحید ہے اللہ رب العالمی نے اسی توحید کی خاطر دنیا میں انبیاء کو بھیجا ہر نبی نے اپنی قوم کو اسی چیز کی دعوت دی سب سے پہلے ہر نبی نے کیا کہا قوم ابد اللہ من علیہ غیر اے میری قوم کے لوگو صرف اللہ تعالیٰ کی بات کرو اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے اللہفیکل امت رسول ہم نے ہر امت میں ہر قوم میں رسول بھیجا کیا میں نے ان کو پیغام دیا تھا انعبداللہ صرف اللہ تعالیٰ کی بات کرو اشرب الطاحد اور غیر اللہ کی عبادت سے بچو اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات مت کرنا تاحود کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کی بھی پرستیش کی جائے اس کو تعبود کہا جاتا ہے تو وہ اشتنب الطابود غیر اللہ کی عبادت سے بچو یہ پیغام دے کر کے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر نبیوں اور رسولوں کو بھیجا اللہ تعالیٰ کے نشاد قلنا صلاح تی وہ نسخی وہ محیا وہ مماتی للہ رب آپ کہہ دیجئے بھی نماز میری قربانی میرا مرنا میرا جینا اللہ رب العالمین کے لیے لا شریک اللہ شریق اللہ اللہ رب الامن کا کوئی شریک نہیں ہے وہ بدا کا امرت مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا کس بات کا کہ صرف اللہ کی بات کریں اپنی نماز روزہ حج زکاض قربانی رکو سجدہ صرف اللہ رب علامین کے لیے ہو اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا وہ اناول مسلم اور میں سب سے پہلا تابے ہوں اللہ کی بات کو ماننے والا فصل کون ہر اپ رب کے لیے نماز پڑھی اپ رب کے لیے قربانی کیجئے قرآن کریم کے اندر پورا قرآن کریم توحید سے بھرا ہوا ہے جگہ جگہ اللہ رب العالمی نے ہم کو اسی بات کا حکم دیا کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی بات کریں کیونکہ ہم اللہ رب العامن کے بات کے لیے پیدا کیے گئے اللہ ماتا کے خلط الجنا ولی صلی اللہ عبدول ہم نے انسانوں اور جناتوں کو کس لیے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے ہم اللہ کے بعد کے لیے پیدا کیے گئے ہماری زندگی کا مقصد اللہ ابامنی کی عبادت ہے اس لیے مقصد ہماری نگاہوں کے سامنے ہمیشہ ہونا چاہیے اللہ ہمارا معبودی حقیقی ہے اللہ تعالیٰ ہی کہ ہم سب کو بات کرنا ہے عبادت کی اتنی بھی قسمیں ہیں تمام عبادات کو قسموں کو اللہ کے لیے خاص کرنا ہے اگر ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی اگر چہ اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے ہیں رازق مانتے ہیں تو ہماری اور آپ کی نجات نہیں ہوگی تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اسی کے اوپر ہے کہ انسان صرف اللہ تعالی کی بات کرے اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے ذرہ برابر کسی کو شریک نہ کرے اگر وہ شریک کرے گا اللہ تعالی اس کے سارے امال کو تباہ و برباد کر دے گا اس کے کسی عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا انسان کی نماز اس کا روزہ اس کی زکوٰۃ اس کا حج اس کی قربانی اس کے مسجدوں کی تعمیر کرنا مدرسوں کو بنانا غریبوں کی مدد کرنا دنیا کا ہر خیر کا کام کیا اس نے ہر نیکی اس نے کی لیکن جو سب سے بڑی نیکی ہے جو سب سے بڑا خیر ہے توحید عبادت اور توحید الوحیت اگر وہ اس کی زندگی میں نہیں ہے تو ان تمام چیزوں کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ سب سے بنیادی چیز ہے انسان کی تمام امال کی اور عبادات کی قبولیت کا دور اسی توحید پر ہے اسی نے مصنف نے سب سے پہلے اس کو بیان کیا وہ قدار ابو کلّہ تبد اللہ اللہ تعالی کا حکم ہے اللہ کا فیصلہ ہے یہ اٹل فیصلہ کے اللہ کے علاوہ کسی کی بات مت کرنا صرف اللہ البرامین کی بات کرنا اللہ تمہارا معبود ہے حقیقی تم،, تم کو اس نے اپنی بات کے لیے پیدا کیا لہذا اللہ ابرامین کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کرنا وہ اللہ کو ملا ہوں تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے لا الہ الا ہو. اللہ اللہ اللہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی سچا معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی آباد کے لائق نہیں ہے وہ رحمان رحیم ہے مہربان ہے رحم دل ہے لہٰذا صرف اللہ ابامن کی بات کرنا ہم جو لا الہ اللہ پڑھتے اس کا مطلب یہی ہے لا الہ اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کی بات نہیں کریں گے اللہ ہی ہمارا مابود حقیقی لا الہ اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے اس کا مطلب نہیں ہے یہ توحید البیت کا مطلب ہے توحید الویت کا مطلب لا الہ اللہ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی بات کی جائے گی اللہ ہی ہمارا معبود حقیقی ہے اگر لا الہ اللہ کے معنی یہ ہوتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں کوئی رازق نہیں کوئی مالک نہیں تو ہمارا کلمہ کیا ہوتا لا خالق اللہ ہوتا کہ لا کے علاوہ کوئی خالق نہیں لا رازق الا اللہ, اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں یہ ہمارا کلمہ نہیں ہے کلمہ کیا لا الہ اللہ, اللہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے کیونکہ ہر قوم کے لوگ اللہ تعالی کو خالق مانتے تھے اللہ کو راز مانتے تھے اللہ کو حاکم مانتے تھے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا اللہ کے حکم سے سورج نکلتا ہے اللہ کے حکم سے رات آتی ہے اللہ کے حکم سے دن آتا ہے اللہ کے حکم سے چاند نکلتا ہے اللہ کے حکم سے موت ہوتی ہے اللہ کے حکم سے ہوا چلتی ہے اللہ کے حکم سے بارش ہوتی ہے اللہ کے حکم سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے اللہ ہی کے حکم سے انسان کی موت ہوتی ہے یہ جو حکم کا معاملہ ہے یہ ربیت کے اندر شامل اور داخل ہے یہ یہ الگ سے کوئی توحید نہیں ہے توحید حاکمیت یا اللہ کے اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے اس کو الگ سے توحید مانا جائے یہ توحید ربیت کے اندر یا توحید آسمان اس کے اندر یہ چیز شامل اور داخل ہے وہ مانتے تھے اس بات کو قرآن کریم اللہ میں جا بجا فرمایا اگر ان سے پوچھو تم کو کس نے پیدا کیا کہیں اللہ نے پیدا کیا آسمان و زمینوں کا مالک کو کہیں اللہ تعالی مالک اور عظیم کا مالک ہے کون اللہ تعالی مالک ہے کون مارتا ہے کون جلتا ہے کون پیدا کرتا کہیں کہ اللہ کون ہوا دنیا کے نظام کون چلاتا ہے کہیں گے اللہ رب اللہ نے وہ اس بات کو مانتے تھے تو یہ تحصیل حاصل ہے یہ جب وہ مانتے تھے تو اس کو بتانے کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر نبیوں کو نہیں بھیجا کیونکہ اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے وہ کہ اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے کس کے لیے بھیجا اللہ نے کہ وہ اللہ تعالی کو خالق اور مالک مانتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کسی نے بھی بات نہیں کرتے دوسروں کو بھی بات کر لیا کرتے تھے اس اللہ دنیا کے اندر نبیوں کو بھیجا آج مسلمانوں کا لا اللہ کا سمجھتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے اللہ عمار رب خالق مالک ٹھیک ہے یہاں ہے لیکن تو لا الہ الہ الہ الہ الہ کا مطلب یہ نہیں ہے لا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کو آپ نے رب مان لیا خالق مان لیا مالک مان لیا تو عبادت بھی اسی کو آپ کو کرنا ہے اس کے بعد میں کسی کو شریک نہیں کرنا آپ کو نماز روزہ زکوۃ طواف قربانی رکو سجدہ اللہ ہر ملامین کے لیے اللہ کے علاوہ کشور کا سجدہ کریں گے شرک ہوگا اللہ کے علاوہ کشور کے لیے رکو کریں گے شرک ہوگا اللہ کے علاوہ کے شور سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ شرک ہوگا اللہ کے گھر کا چھوڑ کر کسی اور کا طباف کریں گے قبر اور مزار اور کسی اور کا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ شرک ہوگا قسم اللہ کے لیے عبادت یہ اللہ رب کے لیے جانور اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے اگر اللہ کے علاوہ کشور کے نام پر جانور ذبح کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ شرک ہوگا اللہ کے سرکزی اللہ خیر اللہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس شخص پر جو اللہ کے کی علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے آپ اللہ کے نام پر اگر جانور کرتے ہیں لیکن مقصد کوئی اور ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے اگر آپ جانور ایسی جگہ دبا کرتے ہیں جہاں پر شرک ہوتا ہے جہاں پر اللہ کی ایک ساتھ کفر کیا جاتا ہے اللہ کے نام لے کر کے بھی ذبح کریں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوگا آپ مندر میں جائیں کہیں اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر گرودوارے میں جائیں آپ اس طریقے سے جو ہے کسی اور جگہ جہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات ہوتی ہے وہاں جا کر کے آپ جانور زبا کریں بسم اللہ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے نہ چاہیے یہ حرام ہے یہ قبرستان میں نماز پڑھنا کیوں منع کیا گیا اس لیے کہ غیر اللہ کے بات ہو جاتی ہے یہاں پر اس لیے وہ نماز جس میں روکو اور سجدہ قبرستان میں پڑھنا حرام کر دیا گیا ہے آپ نہیں پڑھ سکتے نماز وہاں پر آپ ایسی جگہ جہاں پر شرک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر ہوتا ہے گھر اللہ کی بات ہوتی ہے وہاں پر جانور آپ دبا نہیں کر سکتے گھر سے اللہ کے نام ہی پر دبا کرنا آپ نہیں کر سکتے آپ آپ مندر میں جائے کہیں اذان دے اور کہیں اللہ اکبر کے نماز کہ پڑھے نہیں جائز ہے نماز وہ آپ کے مندر میں بت رکھا ہوا ہے آپ گوئے کہ بت کی, کی بات کر رہے ہیں بت کے لیے سجدا کر رہے ہیں یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے یہ مزار پر جا کر کے آپ کہیں آپ درگاہ پر جائیں کہیں بسم اللہ اکبر جانور دبا کریں حرام ہے شیر کہیے یہ جائز نہیں ہے یہ کیونکہ وہاں پر بھی غیر اللہ کی پرشش کی جاتی ہے غیر اللہ کا طواف ہوتا ہے وہاں پر سجدے ہوتے ہیں غیر اللہ کے نام پر غیر اللہ کے نام پر وہاں چادریں چڑھائی جاتی ہیں مرغے چڑھائے جاتے ہیں بکرے چڑھائے جاتے ہیں یہ ساری چیزیں حرام ہیں کفر ہیں یہ یہ شرک ہے اللہ رب العمین کے ساتھ لہذا انسان جا کر کے وہاں پر بھی اگر اللہ کے نام لے کر کے جانور سبا کر رہا تو بھی اللہ رب العمین کے ساتھ شرک اہیے یہ حرام اور ناجائز ہے اللہ کے صلی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہدی ساتھی موقف فرمائے تھے یہ فرماتے ہیں کہ جو ہے یہ دو آدمی تھے دونوں کو اللہ رب العلام نے ایک مکھی کی جیسے ایک آدمی کو جنت میں داخل کر دیا اور ایک آدمی کو اللہ رب الام نے میں داخل کر دیا لوگوں نے کہا وہ کیسے کا ان دونوں گزر ہوا کسی استھان سے کسی دیوی کی جگہ سے یا جہاں پر اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا پاٹ ہوتی تھی تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہاں پر کچھ چڑھاؤ انہوں نے کہا ہم تو مسافر ہیں کیا چ کہا کچھ بھی چڑھاؤ کہا کہ نہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہم تو مسافر ہیں ہمارے پاس مال نہیں کچھ بھی نہیں ہم کیا چڑھائے ہم تو پیسے کے خود محتاج ہیں ہم کیا کہا اس دیوی کے نام پر اس ہے, مزار میں یا قبر میں یا جو استھان ہے جگہ ہے اس کے نام پر تمہارے پاس کچھ نہیں مکھی چڑھا دو اس کے نام پر مکھی نام ایک آدمی ڈر گیا اس نے مکھی چڑھا دیا اللہ کے سلوا کے کہ اللہ ابران اس آدمی کو جانب میں داخل کر دیا اللہ کے ساتھ اس نے شیر کیا میں پڑ جائے انسان کھانا پھینک دیتا ہے کہ نہیں لیکن مکھی چڑھانے کی وجہ سے اللہ رب الام اس کو جہانب میں داخل کر دیا غیر اللہ کے نام پر اس نے مکھی مکی اس آدمی کا نام لیا اس جو جگہ کا وہاں جو جگہ تھی وہاں جو یا جو مزار تھا استان تھا جو بھی تھا جہاں سے ان کا گزر ہوا اللہ رب العامی اس کو جہان میں داخل کر دیا ایک آدمی نے کہا نہیں بھائی ہم نہیں مارے کریں گے ایسا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے تمہیں جو کرنا کر لو, انہوں نے اسے دیا مار دیا شہید ہو گیا اللہ ابران اس کو جنم داخل کر دیا ایک مکی کی وجہ سے آج قبروں پر مزاروں پر مرغے چڑھتے ہیں بکرے چڑھائے جاتے ہیں اور جو ہے مٹھائیاں چڑھائی جاتی ہیں پرساد چڑھائے جاتے ہیں اور اس طریقے سے چادریں چڑھائی جاتی ہیں نہ جانے کیا کیا سب کیا جاتا ہے یہ سب اللہ ابان کے ساتھ شرک میں میرے بھائی ہو جائز نہیں ایسا کرنے والا چاہے اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو چاہے نبی پر ایمان رکھنے والا اخل پر ایمان رکھنے والا ہو اگر اس نے شرک کیا اللہ ربامن کے ساتھ اس کے سارے امال ساری باتوں کو اللہ ربان تباہ و برباد کر دے گا ہر عمل کی قبولیت کے دار اسی بات کے اوپر ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرنے والا شور انعام میں اللہ رب العالمین نے اٹھارہ نبیوں کا ذکر کیا اور کیا کہا بولو اشرق ان اگر یہ شرک کر لے اللہ ان کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا سارے عمال انبیاء کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے اور کہا کہ اگر شرک کر بیٹھے انبیاء سے شرک نہیں ہو سکتا ہے وہ معصوم ہوتے ہیں اللہ رب ملعمی ان کے ذریعے سہن اور راب کو پیغام دیا کہ اگر شیر کرو کہ اللہ تمہارے سارے امال کو برباد کر دے گا یہ شیر کی خطرناکی ہے تباہ کاری ہے کہ شیر کرنے سے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں شرک کے علاوہ اگر کوئی انسان دوسرا کوئی گنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دیگر اعمال کو محفوظ رکھتا ہے ایک انسان مال جھوٹ بولتا ہے ایک انسان رشوت لیتا ہے مان لیجئے یا ایک انسان جو ہے ظلم کرتا کسی کے اوپر کوئی بھی شیر کے علاوہ کوئی بھی گنا کر لیا اس نے اللہ تعالیٰ اس کی نماز اس کا روزہ اس کی زکات کو محفوظ رکھتا ہے لیکن اگر شرک ہوگا اللہ تعالیٰ سارے اعمال کو برباد کر دیا وہ <أَمَّنْثُرًا> اللہ فرماتا ہے کہ لوگ ہمارے پاس اعمال لے کر کے گے ہم ان کے سارے اعمال کو ذرات کی شکل ملا دیں گے کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے اللہ تعال کے ساتھ شرک کر لیا اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو سب برباد کر دے گا روزہ نماز قربانی مسجد کی تعمیر غریبوں کی مدد یتیموں کی مدد مدرسے کی تعمیر اور خیرات اور زکوٰۃ اور صدقات تمام چیزوں کو اللہ ابراہن برباد کر دے گا سارے عمل کو تباہ و برباد کر دے گا کیونکہ انہوں نے اللہ ابرامین کے ساتھ شرک کر لیا اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا شرک کو معاف نہیں کرے گا شرک کیا ہے شرک ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق ماننا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو خالق ماننا یا اللہ اکبر کی عبادت میں دوسروں کو شریک کر لینا اللہ کے لیے نماز بھی پڑھی جا رہی ہے گھر اللہ کا سجدہ بھی ہو رہا ہے اللہ کے لیے حج بھی ہو رہا ہے اللہ کے در اور کھانے کعبہ کو چھوڑ کر کے دوسرے گھر کا تباہ بھی کیا جا رہا ہے ہو رہا سبھی ساری چیزیں اللہ کو رب مانتے ہوئے ساری چیزیں لوگ کرتے ہیں یہ سب شرک ہے میرے بھائیوں شرک کرنے والا کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کے سارے امال کو برباد کر دے گا شرک کرنے والے کے لیے بخشش نہیں ہے ان اللہ علیہ خرشرکا بھی وہ خرمعدون از علی کلعیشہ اللہ شرک کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا اور شرک کرنے کے علاوہ دیگر گناہوں کو اللہ ارب الامن جو ہے ماف کر دیتا ہے معاف کر کر سکتا ہے تو اللہ رب العالمین اسی توحید کے لیے ہم سب کو پیدا کیا اسی لیے اللہ نے جنت بنائی اسی لیے اللہ نے جہنم بنایا اسی میں آپ دیکھیے اسی کا ذکر ہمیشہ ہوتا ہے اذان ہوتی نماز میں اذان کے اندر توحید کا ذکر ہے نبی کے رسالت کا ذکر ہے دن اور رات میں پانچ مرتبہ ہوتی ہے ہر جگہ کی نمازوں کے اوقات الگ الگ ہیں ہمیشہ گویا کہ اللہ العالمین کی ادانیت کا نبی کی رسالت اور نبوت کا ہمیشہ ذکر ہوتا رہتا ہے اس لیے سب سے اہم چیز انسان کی زندگی میں اس پوری کائنات میں اگر کوئی چیز ہے توحید الوحیت توحید عبادت ہے کہ انسان صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی بات کرے اسی کے اوپر انسان کی سارے اعمال اور ساری عبادتوں کی قبولیت کا دور و مدار اللہ رب العالمین اسی کے اوپر رکھا ہے اللہ علیہ کا اللہ تعنص آپ کی طرف وہی کی گئی ہے آپ سے پہلے بھی نبی و رسول آئے سب کی طرف وہی کی گئی تھی کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا اگر ایسا کرو کہ اللہ تمہارے اعمال کو برباد کر دے گا اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے اللہ العلامین اپنے نبی کو وہی کی اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے سب کے پاس اسی چیز کی اللہ رب العالمین نے وہی کی تھی یہی پیغام دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا اللہ ہر گناہ معاف کرے گا شرک کو ماف نہیں کرے گا شرک سے بڑا کوئی دنیا کے اندر گناہ نہیں ہے شرک سے بڑے کوئی معاشیت نہیں ہے شرک سے بڑی کوئی گمراہی نہیں ہے شرک سے بڑا کوئی جو ہے جرم نہیں دنیا کے اندر سب سے بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ سب معاف کر سکتا لیکن اس کو نہیں کرے گا اللہ کے سر کے حدیث ہے حدیث قدسی کی قیامت کے دن بنتا اگر میرے پاس آتا ہے اور گناہوں کا پہاڑ لے کر کے آتا ہے لیکن اس کے پاس شرک نہیں کی ہے کس نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا شرک اللہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ رب اللہ نے صاف فرما دیا سب سے بڑی گمراہی ہے شرک کرنے والوں پر جنت کو اللہ رب العمن نے حرام کر دیا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا لہٰذا اپنے اعمال کو ہم شرک سے بچائیں خالص اللہ رب العامن الع کی بات کریں اسے لاہ برہم کو پیدا کیا اسی کو توحید الوہیت کہا جاتا ہے اسی کو توحید بات کہا جاتی یا لوگوں سے اللہ کی بات کرو جسے تم کو پیدا کیا تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا لالکم تخور تاکہ تم پر آپ کو جہنم سے بچا سکو اللہ کے عذاب سے بچا سکو اللہ کے اقاب سے, سے بچا سکو پر آپ کو متقی تبھی انسان بنے گا جب انسان کے اندر توحید ہوگی اگر انسان کے اندر توحید نہیں ہے وہ انسان متقی نہیں ہے وہ کیونکہ جنت کے اندر جائے گا متقی جنت کے اندر جائے گا شرک کرنے والا متقی نہیں ہو سکتا ہے چاہے اس کے چہرے پر کتنی لمبی داڑھی کیوں نہ ہو کتنا ہی نماز پڑھنے والا کیوں نہ ہو کتنا ہی روزہ رکھنے والا کیوں نہ ہو کتنا ہی پرانے کریم کی تلاوت کرنے والا چاہے تحجد گزار کیوں نہ ہو کیونکہ تقوا کی بنیادی شرط ہے توحید اللہ کی خالص سے کرنا اللہ تعالی کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرنا یہ دنیا کی یہ سب سے اہم شرط ہے یہ. اسی بنا پر ہماری اور آپ کی جو ہے مفرت ہوگی وہ اڈر مساج اللہ فلاد عما اللہ ادا مشدیں اللہ تعالی کی ہیں اللہ تعالی کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ پکارو یہ نہیں کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو وہ بھی شرک ہے اللہ تعالی کے ساتھ ساتھ دوسرے کو پکارنا یہی مسلمانوں کا معاملہ کہ اللہ تعالی کے ساتھ بھی دوسروں کی بات کرتے جو بھی کا معاملہ نہ یہ. یہ بہت خطرناک ہے یہ بہت خطرناک معاملہ بھی والا معاملہ صرف اور صرف اللہ کی بات کرنا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بھی بات کسی اور کی بھی عبادت سب سے بڑا جرم ہے یہ وانڈر مساجد اللہ مسجد اللہ رب العامن کی ہیں اللہ کا گھر ہے صرف اللہ کا ذکر ہونا چاہیے صرف اللہ تعالیٰ کی بات ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کو نہ پکارو اللہ رب العامن نے بار بار پرانے مجید کی بات بیان کی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ دوسرے کو پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بھی انسان عبادت کر رہا ہے اللہ سے بھی مانگ رہا ہے غیروں سے بھی مانگ رہا ہے اللہ کی عبادت کر رہا ہے دوسروں کی عبادت کر رہا ہے اللہ کے لماز پڑا روزہ رکھ رہا ہے حج کرنے بھی جاتا ہے لیکن حج اس کا مکمل نہیں ہوتا جب تک اجمیر نہیں جائے گا جب تک علی ہجوری کی قبر پر نہیں جائے گا اس کا حج مکمل نہیں ہوگا جا کر کے وہاں بھی طواف کرے گا جا کر کے وہاں بھی سجدے کرے گا اس کا حج مکمل نہیں ہوتا اس کی نزدیک اس نے اللہ کے لیے بھی حج کیا اور آ کر کے دوسروں کا بھی اس نے حج کر لیا اپنے حج کو برباد کر دیا اس نے اللہ کے لیے اس نے حج نہیں کیا اس کا حد برباد ہے سارا پیسہ اس کا برباد ہو جائے گا تو اللہ تعالی کے ساتھ ساتھ دوسرے کو پکارنا اللہ کی بات کے ساتھ ساتھ دوسرے کی بات کرنا یہ بھی شرک ہے میرے بھائی حرام ایسا کرنا لہذا ہمیں چاہیے کہ اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ ہماری بات تو ہماری زندگی کے اندر سب سے اہم چیز توحید ملوحیت ہے توحید عبادت ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا جس کے لیے اللہ رب العالمین نے نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجا قرآن اتارا کتابیں اتاری جنت اور جہنم اللہ نے بنایا دو ہی قسم ہے انسان کیا تو مومن ہوگا تو اللہ العالمین کے ساتھ کفر کرنے والا اگر اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ اللہ العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کا شمار مومنوں کے اندر دنیا میں گرجے ہو سکتا ہے لیکن اللہ العالمین کیا نہیں ہوگا اللہ ابرامن ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا جو اللہ العالمین کے ساتھ شرک کرنے والے ہوں گے اسی کی بنیاد پر امانبی لوگوں سے قطع کیا یہی سب سے پہلے سیخ کی دعوت دی جائے گی ہر نبی نے دعوت کی شروعات اسی کیا توحید الوحیت اور توحید اسماؤ تو سے اللہ کے سن اجتماع کو بھیجا اہل کتاب کے پاس کہا جاؤ سب سے پہلے انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے علاوہ کمار تمہارا کوئی معبود حتیبی نہیں ہے اور اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں جب یہ مان لے تب نماز کی دعوت دینا اس کے بعد نماز پڑھنے کے تب اس کے بعد زکاط کی دعوت دینا یہ ترتیب کے ساتھ ہے سب سے بنیادی چیز ہے یہ ہم نبی نے اسی چیز کی دعوت دیا لوگوں کو تو, توحید عبادت اور توحید لوہیت یہ سب سے اہم چیز ہے میرے بھائی آج بڑا افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کا حالات دیکھ کر کے آج دنیا کے اندر ہزاروں ایسے مزار ہیں ہزاروں ایسی قبریں ہیں ایسے جو ہے گمبد ہیں جو ایسی خانقاہیں ہیں جہاں اللہ کے علاوہ دوسروں کی بات دی جاتی ہے ایک ایک آدمی کے نام پر کئی کئی قبریں ہیں حسین کے نام پر کئی کئی قبریں دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں فلا کے نام پر کئی خبریں پائی جاتی ہیں ہمارے ملکوں کے اندر جنتوں کے دروازے لوگوں نے بنا کر کے رکھے ہیں وہاں داخل ہو جائے کہ جنت کے اندر چلے جاؤ گے مزاروں پر جنت کا دروازہ کہاں ہوگا اگر ہوتا تو مکے کے اندر ہوتا جنت کا دروازہ نیک عمل ہے جنت کا دروازہ انسان کا ایمان ہے انسان کا عقیدہ ہے ان دروازوں میں جا کر کے انسان جہنم کے اندر جائے گا وہ جنت کے دروازے نہیں میرے بھائی ہو کہ جنت کے دروازے ہیں وہاں تو سب کو مار ملتی ہے وہاں پولیس سب کو دنڈے مارتی ہے جنت میں کے دروازے پر جب جائیں گے تو فرشتے آپ کے استقبال کریں گے سلام علیکم کم تم تم پر سلامتی ہو تم پاکیزہ لوگ ہو مقدس لوگ ہو جنت میں داخل ہو جاؤ ہنسی اور خوشی کے ساتھ وہاں مار اور پیٹ اور ہتھوڑے سے اور ڈنڈے سے اور لاٹھی سے آپ کے استقبال نہیں کیا جائے گا آج جو ہمارے ملکوں کے اندر جنت کے دروازے لوگوں نے بنا رکھے ہیں میرے بھائی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کوئی شرک کرنے والا ہوگا تو کرتے ہوئے مر جائے گا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا یہ شرکی کی خطرناکی یہ شرکی کا سب سے بڑا گنا کی اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا شرک صرف یہ نہیں ہے مندر میں جانا بدھ کو پوجنا اور اس طریقے سے یہ تو ہی ہے شرک بہت بڑا شرک ہے یہ بھی شرک ہے کہ اللہ کو رب مان کر کے باتوں میں کسی دوسرے کو شریک کرنا یہ بھی شرک ہے یہی شرک پایا جاتا تھا مکہ کے مشرکین کے اندر وہ جہاں بتوں کو پوچھتے تھے وہی وہ, وہ کیا کرتے تھے وہ جو ہے اللہ کی بات بھی کیا کرتے وہ مانگ پڑتے وہ. وہ روزہ کا نام ہے روزہ بھی رکھتے تھے وہ لوگ وہ حج بھی کرتے تھے کھانے کا کا تباب بھی کرتے تھے وہ لوگ قربانی بھی کیا کرتے تھے مکہ کے مشرقین ساری چیزیں ان کے ہوتی تھی اللہ پر ایمان بھی رکھتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ, ساتھ اور پر بھی ایمان رکھتے تھے اللہ کے ساتھ, ساتھ اوروں سے بھی مانگا کرتے تھے ان کا واسطہ لیتے تھے ان کا وسیلہ لیا کرتے تھے تو ان تمام چیزوں کو شرک قرار دیا گیا لہذا شرک صرف یہ نہیں ہے کہ مندر کا پوجنا کسی دیوی کا پوجنا کسی پتھر کا پوجنا کسی درخت کا پوجنا شرک صرف یہ نہیں ہے شرک یہ بھی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے یہ بھی اللہ رب کے ساتھ شرک ہے اور ان سلاح میری نماز میری قربانی میرا مرنا میرا جینا سب اللہ البرامن کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے تو ہم کو چاہیے پوری امت مسلمہ کو چاہیے میرے بھائیوں کہ توحید الوہیے اور تو اس کی توحید عباد پر غور کریں اپنے امال پر غور کریں کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی ساری محنتیں برباد ہو جائیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے سارے امال کو اللہ رب اللہ پر بات کر دے کیونکہ جب تک یہ توحید نہیں ہوگی ہمارے کسی عمل کو بھی اللہ البرامین قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ البرامن ہمیں اس توحید کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہم کو شرک سے بچائے اللہ ہم کو توحد عبادت اور توحید خالص پر رکھے آمین. ہر طرح کی معاشیت اور نا سے اللہ اللہ العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے شرک کو سب سے بڑا گناہ سمجھ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ دماغ دے توفیق دے کہ ہم شرک کو سب سے بڑا گناہ سمجھے آمین. لوگ شرک کو بڑا گناہ نہیں سمجھتے کہتے بڑا گناہ چوری کرنا ذنا کرنا شراب پینا یہ آمین. میرے بھائی یہ بڑے گناہ لیکن سب تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شریعت میں دین میں اللہ کے نبی ہاں نبی کے تمام نبیوں کی ہاں یہی ہے اللہ البراہن کے ساتھ نہیں کرنا اللہ تعالیٰ یہ معاف کر سکتا ہے شراب پینا لیکن شرک کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرے گا لہذا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان شرک, شرک کرے شرک سے پر آپ کو بچائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے محبوب رکھے اور اپنی خالی سے بات کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو تو پھر جامعین محمد آلہ جزاکم اللہ علیہ و صاحب امراط السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کیسے آپ لوگ ہیں